إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم والطال عربی کا ربیل السلام اما یسفون والحمد مرسلی رب اللہ عالمی پچھلے درس میں میں نے وسیلے کے موضوع پر جو باتیں آپ کو سمجھائیں ان میں پہلی بات تھی وسیلے کا معنی وسیلے کا شرعی مفہوم اور میں نے لعت کی کتابوں کے حوالے سے مفسرین کے حوالے سے یہ معنی آپ کو سمجھایا وسیلے کا معنی ہے تقرب قرب نزدیکی مفہوم وسیلے کا یہ ہے ایمان کے ذریعے اور آمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا اللہ کے نزدیک ہونا دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وسیلے کی چار قسمیں پہلی قسم وسیلے کی وسیلہ آمال صالحہ کے ذریعہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا اس کا قرآن پاک سے ہم نے ثبوت بھی دیا وسیلے کی دوسری قسم ہے اللہ کے اسما اور اللہ کی صفتوں کا وسیلہ پیش کرنا اس پر بھی ہم نے قرآن سے دلیلیں پیش کی کہ اللہ کو اس کے ناموں کا اور اس کی سفتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے وسیلے کی تیسری اور چوتھی قسم جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے تبسل بل زندہ بزرگ کا مومن کا جو غائب ہی نہ ہو دور بھی نہ ہو اس زندہ مومن سے یہ کہنا کہ تم میرے لیے دعا کرو مومن کی دعا کا وسیلہ یہ بھی جائز ہے اس پر بھی ہم دلائل پیش کریں گے چوتھی قسم وسیلے کی فوت شدہ بزرگ کو فوت شدہ مومن کو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو اس فوت شدہ بزرگ کو کہنا کہ تم میرے لیے دعا کرو یا اپنی دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ تم فلاں بزرگ کے وسیلے سے فلاں بزرگ کے واسطے سے فلاں بزرگ کے صدقے سے میری یہ دعا قبول کر لے یہ چوتھی قسم کا جو وسیلہ ہے اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود ہو نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا تیسری قسم زندہ بزرگ سے کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر کسی مومن کو کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر یہ جائز ہے اور قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہو موجود ہے پہلے یہ ایک جگہ دیکھ لیں سورت کا نام ہے سورت یوسف سورت کا نام سورت یوسف ہے پارہ ہے تیرواں آیت نمبر ہے ستانوے سفر دو سو تیئیس یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا کافلے والوں نے نکالا مصر کے بازار میں بیچا زلیخا کے گھر میں پہنچے پھر جیل کی ہوا کھائی جیل میں رہنے کے بعد رہائی پائی اور وزیر خزانہ بن گئے والد کے علاقے سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کے بھائی آئے انہوں نے پہچان لیا انہوں نے نہ پہچانا ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ جس چودہ سال کے یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ مصر کا وزیر خزانہ بھی ہو سکتا ہے پھر انہوں نے پہچان کروائی میں یوسف ہوں تم سارے میرے پاس آ جاؤ باپ کو بھی لے آؤ والدہ بھی آ جائیں میں کاروبار میں یہاں مصروف ہوں امور مملکت چلانے میں میں آ نہیں سکتا تم آ جاؤ والد صاحب بھی آ گئے والدہ بھی آ گئی جو حضرت یوسف کی خالہ لگتی تھی بھائی بھی آ گئے کسور اب ظاہر ہو گیا کہ کسور بھائیوں کا ہے غلطی سامنے آ گئی اس کا نقشہ اللہ کھینچ رہے ہیں کالو کہنے لگے یعنی بھائی سارے سارے بھائی کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے باپ استغفر لنا زنو بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بیٹے کس کو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے اپنے باپ سے درخواست کر رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے ہماری بخشش کی کیا مانگ دعا مانگ انا کنہ خاتین بے شک ہم ہی تھے خطاوار خطا ہماری ہے بابا کسور ہمارا ہے آپ ہماری بخشش کی دعا مانگیے کالا حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا سعف استغفر لکم ربی ان قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے ان غفور الرحیم بے شک وہ ہے بخشنے والا اور ثابت ہوا کہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ جائز تھا کہ ایک دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا کریں آپ کریں جس طرح حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں ایک جگہ اور دیکھ لیں سفر نمبر 81 سورت کا نام ہے سورت النساء نسا ہے پانچواں پانچواں پارا سورت کا نام سورت نسا ہمارے قرآن جو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں ان پہ سفا اکاسی آیت نمبر ہے چونسٹھ بالکل اکاسی سفے کی پہلی سطر اکاسی سفے کی پہلی سطر ولو انہم از الم انفسہم فوس جاؤ کا فستغ فرحمر رسول لو جد اللہ طرح یہ دلیل بھی دیتے ہیں ہمارے وہ دوست جو وسیلوں کے قائل ہیں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں لیکن یہ مفہوم نہیں ہے آیت کا جو ہمارے دوستوں نے سمجھ لیا ہے مفہوم میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اور اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کل اس کی کوئی تردید کرے اس کے لیے بھی جواب دے ہوں منافق یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا یہودی نے منافق سے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے چل فیصلہ کرواتے ہیں تیرے پیغمبر سے منافق جھوٹا تھا اسے پتا تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوگا اس نے کہا نہیں فیصلہ تیرے عالم سے کرواتے ہیں یہودیوں کے عالم سے منافق کے دل میں آیا رشوت دوں گا اور اس کے عالم کو اپنے حق میں رام کر لوں گا یہودی ڈٹا رہا یہودی کو یہ علم تھا کہ میں اسے پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن وہ کرے گا فیصلہ تو حق کا کرے گا یہ یقین تھا اسے چنانچہ مجبوراً اس منافق کو آنا پڑا نبی پاک نے دونوں کی بات سنی فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا باہر نکلے یہودی کہنے لگا چلو حضرت عمر کو بھی چیک کر لیتے ہیں منافق کہنے لگا انہیں بھی ذرا چیک کرتی خیال منافق کا یہ تھا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں ذرا جلال ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں میری رعایت کریں گے یہودی سچا تھا اس نے کہا چلو پہنچ گئے حضرت عمر کے دربار میں یہ جی ہمارا جھگڑا ہے یہودی نے کہا جناب فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس آیا ہے حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی ٹھیک ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت عمر گھر گئے تلوار لی یہود منافق کی گردن کلم کر دی اور فرمایا ہا کزا اکزی ملم یرز بے قزائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی میرے نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی قتل کر دیا منافکوں نے آپس میں میٹنگ کی صبح پیشی ہونی ہے عمر کے خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے بہانہ یہ بنانا ہے ہم حضرت عمر سے فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان صلح کروا دے جھوٹ بولا رات کو اپنی میٹنگ میں یعنی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے پھر کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں رات میٹنگ کی مشرہ کیا نبی پاک کو دھوکہ دینے کی اب کوشش ہو رہی ہے یہ شان نزول ہے اس آیت کا اللہ تعالی فرماتے ہیں بجائے میٹنگ کرنے کے بجائے مشورے کرنے کے میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس آ جاتے اللہ سے معافی مانگتے اور آپ کو درخواست کرتے اور آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے آپ بھی ان کی بخشش کی دعا کرتے میرے پیغمبر میں ان کی اس غلطی کو معاف کر دیتا میں نے معاف کر دیتا اس غلطی کو میں معاف کر دیتا, دیتا اب ترجمہ دیکھیے ولؤ انفسوم اور اگر اور اگر جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر یعنی میرے پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اس کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے جب انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر یا او کا وہ آ جاتے تیرے پاس بجائے میٹنگ کرنے کے مشرے کرنے کے وہ آپ کے پاس آ جاتے فسط فر اللہ بس وہ بخشش مانگتے کس سے بس تفر لاہمر اور بخشش مانگتا ان کے لیے اللہ کا رسول لوا بر رحیمہ تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا <سلام> یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آتے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے خود بھی بخشش مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے کہ آپ بھی ان کے لیے کیا مانگے بخشش مانگے آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تو ہم ان کا یہ قصور معاف کر دیتے معلوم ہوتا ہے جب تک پیغمبر زندہ تھے آپ حیات تھے تو لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خود بھی گناہوں کی بخشش مانگے اور نبی پاک سے بھی وہ درخواست کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے حق میں کیا کریں دعا کریں یہ جائز ہے اس آیت سے اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بعد از وفات بھی نبی پاک سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مغفرت کے لیے میری بخشش کے لیے آپ دعا کریں یا اب بھی قبر نبی پر جا کے کہا جا سکتا ہے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس آیت کا اگر یہ مانا تم نے سمجھ لیا ہے اگر واقعی اس آیت کا یہی معنی ہے ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل پیش کرو کسی ایک صحابی کا عمل پیش کرو کہ اس نے قبر نبی پہ جا کے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اگر اس سائز سے یہ ثابت ہوتا تو صحابہ ہے نبی پاک سے درخواست ہو. کرتے آپ کی قبر منور پہ آتے اپنی دعاؤں میں آپ کا وسیلہ پیش کرتے یا آپ کے سامنے عرض کرتے لیکن ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کامل بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں اور جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں علمی شہر میں بیٹھا ہوں ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کامل کوئی بندہ پیش کر سکتا ہے کہ اس نے قبر نبی پہ آ کے کہا کہاؤ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو یا رسول اللہ میری مغفرت کے لیے دعا کرو یا اس نے اپنی دعاؤں میں کہا کہاؤ یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول کر نبی پاک کے واسطے سے میری دعا قبول کر نبی پاک کے صدقے سے میری دعا قبول کر کسی ایک صحابی کا عمل بھی پیش کیا نہیں جا سکتا جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے یہ ہے تبسل بل زندہ آدمی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر زندہ آدمی کو دعا میں بطور وسیلہ پیش کرنا وہ بندہ دعا کرے اور یہ ضروری نہیں کہ اپنے سے بلند مرتبے کو کہا جائے کہ تو میرے لیے دعا کر مثلا مقتدی امام کو کہیں مرید اپنے پیر کو کہیں شاگرد اپنے استاد کو کہیں امتی اپنے نبی کو کہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کبھی کبھی امام کو بھی مقتدیوں سے کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو کبھی کبھی پیر کو مریدوں سے کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو کبھی کبھی استاد کو شاگردوں سے کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو چھوٹا بڑے کو کہے اور بڑا چھوٹے کو کہے اس کا حدیثوں میں اتنا ثبوت ہے اتنا ثبوت ہے کہ میں کئی گھنٹوں میں بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں. کا دن ہے. ایک صحابی مجمع میں سے اٹھا ہے اور مسجد نبوی کا جو حال ہے حال کمرہ ہے اس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا ہے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدت ہوئی بارشیں بند ہو گئی ہیں کہت سالی کا منظر ہے پورے مدینے میں اور مدینہ کے ارد گرد یا رسول اللہ چوپایا بھوک سے مرنے لگے ہیں اب تو چوپایوں کے کھانے کے لیے چارہ بھی نہیں ہے قید سالی ہم پہ مسلط ہونا چاہتی ہے مدتیں ہوئی کہ بارش کی بند کو اور کتروں کو ہم ترس گئے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے دربار میں بارش کے لیے دعا کیجیے چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ بارش کے لیے کیا کیجیے دعا کیجیے یا رسول اللہ دعا کر دیجیے بارش کے لیے بخاری میں مسلم میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے نبی پاک نے این خطبے کے اندر دعا کرنی شروع کی ہے اے اللہ ہم تیرے دربار میں فریاد پیش کرتے ہیں اللہ عنا یا اللہ فریاد تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں التجا تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں یا اللہ بارش برسا خوشگوار ہو بارش برسا رچتی پچتی بارش ہو صحابہ کہتے ہیں جس وقت وہ آدمی دعا کی درخواست کے لیے اٹھا تھا آسمان دنیا پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا اور سورج اپنی پوری تپش کے ساتھ چڑا ہوا ہے اور نصف النہار پہ ہے سورج نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسجد نبوی کی چھت کچی ہے بارش برستی ہے تو اس میں سے پانی کے کترے تپکنے لگتے ہیں صحابہ کہتی ہے ہمیں کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ ابھی نبی پاک نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ بارش کے پانی کے کترے آپ کی داڑھی سے تپکنے لگ گئے یہ نبی پاک کا موجہ بھی ہے دعا کی فوراً قبولیت ہو گئی صحابی نے درخواست کی آپ نے دعا مانگ لی ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن دوسرا جمعہ آ گیا صحابہ کہتے ہیں آٹھ دن تک ہم نے صورت کا منہ نہیں دیکھا بادل چھائے ہوئے اور برس رہے ہیں برس رہے ہیں بادل دوسرا جمعہ آیا وہی وہ بندہ یا کوئی اور بندہ راوی کو شک ہے پھر وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو مرتے ہیں اب تو جانور باندھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ اب تو چلنے سے معذور ہو گئے ہیں گلیوں میں پانی ہے سڑکوں پہ پانی ہے کھیتوں میں پانی ہے باہر نکلنا دو بھر ہو گیا ہے لگاتار اور موسلا دھار بارش جو ہے وہ برس رہی ہے نبی پاک نے این خطبے کے درمیان اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہ حوالینا ولا ع یا اللہ ہم سے ان بادلوں کو پھیر دے ولا علینا ہم پہ نہ برسا ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ یہ جنگلوں پر یہ سمندروں پر یہ وادیوں پر یہ ان گنجان جگہوں پر یا اللہ اس بادل کو وہاں لے جا اللہ عملہ ہوا ولا ع صحابہتی ہیں موسلا دھار بارش برس رہی ہے بادل کالے چھائے ہوئے ہیں نبی پاک انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں اور جدھر جدھر انگلی پھرتی جاتی ہے بادل کٹتے چلے جاتے ہیں بادل ادھر ادھر سے کٹتے چلے جاتی ہیں موسلا دھار بارش میں آئے تھے اور چڑھتی ہوئی دھوپ میں نکل کے ہم وہاں سے گئے تھے چنانچے ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اس کا شریعت میں ثبوت ہو ہے حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی والدہ مومنہ نہیں ہے ان کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے یہ نبی پاک کی محفل سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور ماں پوچھتی ہے کہاں گئے تھے کدھر سے آئے ہو انہوں نے نبی پاک کا نام لیا ہے تو ماں نے ان کو مارنا بھی شروع کیا ہے اور نبی پاک کو گالیاں دینی بھی شروع کی ان کو مارتی چلی جاتی ہے نبی پاک کو گالیاں دیتی چلی جاتی ہے مشرکہ عورت ہے کافرہ عورت ہے حضرت ابو ہریرا کو مارتی ہے آپ کو گالیاں دیتی ہے حتیٰ کی حضرت ابو ہریرا وہاں سے رخصت ہو کے نبی پاک کی خدمت میں دوبارہ آئیں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں آنسوس میں موجود ہیں چہرہ اترا ہوا ہے نبی پاک نے اس حالت کو پہچانا فرمایا کیا بات ہے ابو ہرا بڑا چہرہ اترا اترا سا ہوا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خدمت سے جب ماں کے پاس گیا تو ماں نے پوچھا کدھر سے آئے ہو میں نے آپ کا ذکر کیا اس نے مارا بھی ہے لیکن مجھے اپنے مار کا کوئی غم نہیں ہے وہ ماں ہے میں بیٹا ہوں اس کو حق پہنچتا ہے وہ مجھے مارے جوتیوں سے بھی مارے تو مجھے یہ برداشت کرنا ہے لیکن یا رسول اللہ کوئی میرے سامنے آپ کو گالی نکالے آپ کی توہین کرے آپ کی گستاخی کرے کم از کم یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ میری ماں آپ کی توہین کرتی تھی آپ کی گستاخی کرتی ہے نبی پاک نے فرمایا پھر میں کیا کروں کیا کہنا چاہتی ہو حضرت ابو ہریرا یہ میری بات اب غور سے سنیے بخاری کی یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرا یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میری ماں کو ہدایت دے دو آپ کے قبضے میں ہے آپ کے اختیار میں ہے ساری چیز آپ کے اختیار میں ہے آپ مالک ہیں آپ مختار ہیں کسی کو نفع دیں کسی کو نقصان دیں کسی کو ایمان دیں کسی سے ایمان چھین لیں میری ماں کو ایمان دے دو میری ماں کو ہدایت دے دو نہیں کہتے نہیں کہتے بلکہ حضرت ابو حریرا کہتے ہیں یا رسول اللہ درخواست صرف اتنی ہے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو حضرت ابو ہریرا نبی پاک سے کہتے ہیں کہ میری ماں کی ہدایت کے لیے کیا کرو دعا کرو میری ماں کی ہدایت کے لیے چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرو نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے مجمے نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور نبی پاک نے بڑی دقت کے ساتھ کہا ہے اللہ ماہدے اما ابی حریرا اللہ ماہدے اما بھی حریرا او ہدایت دینے والے میرے مالک او ہدایت, ہدایت دینے والے میرے مولا ابو ہریرا کی ماں کو بھی ہدایت دے دے ابو ہریرا کی ماں کو بھی ہدایت دے دے اللہ عما دے اما ابی ابو ہریرا کی ماں کو ہدایت دے ابو ہریرا کہتی ہے ابھی آپ نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیلے میں مسجد نبوی سے نکل کے بھاگا بازار سے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا لوگوں نے دیکھا یہ ابو ہریرا ہے فقیر منش انسان درویش منش انسان جو زمین سے پوچھ پوچھ کے زمین پہ قدم رکھا کرتا تھا آج دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے خیریت تو ہے اس کو اس کے گھر میں کوئی مصیبت تو نہیں ٹوٹ پڑی ہے ایک آدمی نے اس کے دامن کو لیا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے ابو ہریرا خیریت ہے بھاگتے ہوئے جا رہے ہو اور ابو ہریرا نے بھاگتے ہوئے کہا چھوڑ دو میرا دامن آج میرے نبی نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا مانگی ہے میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں میں جب گھر میں پہنچا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے میں نے کہا ابو ہریرا ہوں انہوں نے کہا ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا میں نہا رہی ہوں حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں ماں کے پیار بھرے جملے جب میں نے سنے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا ان کے سر سے پانی کے کترے تپک رہے تھے کہنے لگی بیٹا میں نے اپنا ظاہر تو پاکیزہ کر لیا ہے اپنے نبی کی خدمت میں لے جاؤ میرا باطن بھی پاکیزہ کرتا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں کیوں بیٹھ کیوں ماں کیا ہوگے ابھی تو مجھے مار رہی تھی آپ کہنے لگی بیٹا جب سے تم یہاں سے گئے ہونا اس کے بعد دل میں کوئی کچوکے سے لگ رہے ہیں اور کوئی فطرت سے آواز آتی ہے اندر سے آواز اٹھتی ہے اور کوئی کہنے والا کہتا ہے اور اللہ کی بندی وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں رہ کے گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری صلی اللہ ہو اللہ وسلم چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کیا کرو دعا کرو میری ماں کے لیے کیا کرو دعا کرو اس کے بہت سے ثبوت ہیں حدیث میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہاں کبھی کبھی بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر دعا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہے امیر المومنین ہیں یہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں نبی پاک کو ملنے کے لیے گئے ہیں حضرت عمر ملے ہیں میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کے لیے جا رہا ہوں نبی پاک نے رخصت کیا تو نبی پاک نے فرمایا لا تنسنا فی دعا یا اوکھیا یا فی روایتن اشرکنا فی دعائیں کا یا اخیا اے میرے چھوٹے بھائی عمر جب مکہ مکرمہ میں جاؤ گے وہاں دعائیں مانگو گے اپنی دعاؤں میں مجھ محمد کو نہ بھولنا اب نبی پا کس کو کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کے جو دعائیں مانگو گے ان دعاؤں میں مجھے فراموش ہو نہ کرنا مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی یہ روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اویس کرنی نے میرا زمانہ پایا ہے لیکن باوجود وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے میرا زمانہ پانے کے باوجود وہ مجھ تک نہیں آیا ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں تم میں سے جس آدمی کی ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اویس کرنی کو میری طرف سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کیا کرے نبی پاک نے کس کو کہا اویس کرنی کو کہا بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میرے، میری امت کے لیے کیا کرے دعا کریں چلو ان ساری باتوں کو چھوڑیے یہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک ایسی دلیل دے دیتا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے گی ایک دفعہ بندہ درود پڑے تو دس درجے ملتے ہیں دس گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور دس نیکیاں اللہ لکھ دیتی ایک دفعہ درود پڑنے سے اللہ درجے بلند کرتے ہیں نیکیاں اللہ لکھ دیتے ہیں اور گناہ بندے کے جھڑ جاتے ہیں پڑھیے ذرا ایک دفعہ دروت اللہ رحمتوں کی بارش برسا کس پر کون کہہ رہا ہے میں آپ کیا نسبت ہے ہماری اور نبی پاک کی یہ دعا ہے درود دعا ہے اللہ کیا ہے بولتے نہیں اللہ ہما کیا ہے اے اللہ رحمتیں بھیج محمد پر یہ کیا ہے اے اللہ برکتیں بھیج محمد پر یہ کیا ہے امتی دعا کر رہا ہے امتی دعا کر رہا ہے کس کے لیے نبی پاک کے لیے معلوم ہوتا ہے بڑا آدمی چھوٹے کے لیے دعا کرے اور چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے لیے دعا کرے درود بھی تو ایک دعا ہی ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں اور ایک حوالہ جو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے آگے جا کے یہ بیان کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا نبی پاک نے فرمایا آزان کے بعد دعا مانگا کرو اللہ ربا حاض دعوت تام وسلاتل کائمہ آتے محمدن انل وسیلت ول فضیلا شاہباش ود رفیہ ہاں ورزنا اے ود دراجر رفیہ اور ورزکنا شفا اے ان لوگا تو نہ تونے ہوا جی حدیث میں کون ہے ودرجتر دراجر رفیہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ حدیث کی کتابیں جنگل میں بیٹھ کے آواز نہیں لگا رہا ہوں بد دراجہ تر کا لفظ حدیث میں کوئی نہیں بر زکنا شفا کا لفظ بھی حدیث میں کوئی نہیں ہے یہ یوں ہی لوگوں نے داخل کر دیا آزان کے بعد دعا وہی ہے جو نبی پاک نے سکھائی اس میں ایک لفظ بھی کسی نے بڑھایا تو یہ دین میں زیادتی ہوگی اور یہ بدت شمار ہوگی اللہ رب دعوت سلا محمد ان وسیلا ول فضیلا بب آس ہوتا بخاری میں صرف اتنی ہے واتا ایک اور حدیث کی کتاب میں اتنے لفظ ملتے ہیں ان کلا تخل فل یہ بھی بخاری میں نہیں ہے کلا تخلف المیات کے لفظ بھی بخاری میں نہیں ہے یہ ایک اور حدیث کی کتاب میں مل جاتی ہیں لیکن ودرا جتر رفیہ ورژنا شفاتا اس دام نشانوی کوئی پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا لوگوں اور نکال کے لوگوں میں مشہور کر دی یہ بات وہ لفظ نہیں ہے اے اللہ اللہم اے اللہ اے اللہ اس دعوت کے مالک اے اس دعوت دینے والے میرے اللہ دعا مانگ رہے ہیں کیا؟ آتے محمد انل وسیلا دے میرے پیغمبر محمد کو وسیلہ یا اللہ وسیلہ ہمارے پیغمبر کو عطا کر وسیلہ کیا ہے جنت میں ایک منزل جنت میں ایک مقام جنت میں ایک مرتبہ جنت میں ایک منزل اس کا نام کیا ہے وسیلہ اور اس کو وسیلہ کیوں کہتی ہے وسیلے کا مینا ہے قرب اور وہ منزل جو ہے اللہ کے عرش کے قریب ہے اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا وسیلہ ساری کائنات میں سے وہ منزل صرف ایک آدمی کو ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ منزل اللہ مجھے عطا کرے گا مجھے اللہ وہ منزل عطا کرے گا اے میری امت کے لوگوں تم میرے لیے دعا کیا کرو نبی پاک کس کو کہہ رہے ہیں امت کو کہہ رہے ہیں اوہ میری امت کے لوگوں تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ وہ مقام جس کا نام وسیلہ ہے یا اللہ وہ ہمارے نبی کو عطا کر دے جو میری امت کا آدمی میرے لیے ہر آزان کے بعد وسیلے کی اس منزل کی اس مقام کی جو بندہ بھی دعا کرے گا میں اس بندے کے حق میں شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں تو یہ آزان کے بعد جو دعا کرتے ہو یا اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام تتا کر مقام مہم یہ امتی دعا کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے بڑا آدمی چھوٹے کو کہے چھوٹا آدمی بڑے کو کہے زندے سے دعا کروانا جائز ہے میں نے بڑے ثبوت دے دیے قرآن کی دعائتیں میں نے پیش کر دی چار پانچ حدیثیں میں نے اس پر آپ کو سنا دیے تبصل بل احیا زندے آدمی سے دعا کروانا بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے کروائے اور چھوٹا آدمی دعا کروائے بڑے آدمی سے اس کا ثبوت موجود ہے لیکن وسیلے کی جو چوتھی قسم ہے تبسل بل مردوں کا وسیلہ کسی قبر والے کا وسیلہ کسی قبر والے کو جا کے کہنا کہ تم میرے لیے دعا کر اے بزرگا اے بابا میں آیا ہوں تیرے دربار میں تجھ سے میں نہیں مانگتا تو میرے لیے کیا کر بولو تو میرے لیے دعا کر میری تیرے آگے اور تیری یہ لوئر کلاس مشرق ہے نا ایک وہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے یہی دیتے ہیں یہ جھولیاں بھرتے ہیں یہی دیتے ہیں یہی اولاد دیتے ہیں یہی بیٹے دیتے ہیں یہی مقدمے سے رہائی دیتے ہیں یہی شفا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جی یہ ہوتا ہے اپر کلاس سب کچھ یہی کرتے ہیں اور لوئل کر لوئر کلاس وہ کہتا ہے نہیں جی یہ کر تو کچھ نہیں سکتے یہ دیتے نہیں ہیں دلوا دیتے ہیں کرتے نہیں ہیں کروا دیتے ہیں اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں بابا میرے لیے دعا کر بابا میں تیری قبر پہ آیا ہوں میرے لیے دعا کر میت کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر فوت شدہ بزرگ کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر اس کا شریعت محمدیہ میں قرآن کی کوئی ایک آیت نبی پاک کا کوئی ایک فرمان ایک لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل ایک صحابی کا عمل کسی تابی کا عمل امام ابو حنیفہ کا کوئی قول امام ابو یوسف کا کوئی ایک فرمان امام محمد کا کوئی ایک کول اگر دنیا کے کسی عالم کے پاس ہے پیش کریں لے آئے کہ یہ امام ابو حنیفا نے کہا ہے یہ امام ابو یوسف نے کہا ہے یہ امام زفر نے کہا ہے یہ فلا کابی کا عمل ہے یہ فلا صحابی کا عمل ہے نہیں پیش کر سکتے ہو اس کے مقابلے میں میں عمل پیش کرتا ہوں فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی اور روایت بخاری کی مسلم حدیث کی تمام کتابیں اس پہ کوئی جرا نہیں صحیح صریح مستند روایت حضرت سیدنا فاروق آزم کے زمانے میں کید پڑ گیا بارشیں بند ہو گئی میں آپ کو ایک حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی پاک کے زمانے میں بارشیں بند ہوئی تو صحابی نے کس کو کہا بولو اس کا ثبوت ہے صحابی نے کس کو کہا آج حضرت عمر کے زمانے میں بارش بند ہو گئی قید پڑ گیا حضرت عمر سارے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر مسجد نبوی کو چھوڑا قبر نبی کو چھوڑا اور چلے گئے باہر کھلے میدان میں کھلے میدان میں قبر نبی کو چھوڑ دیا مسجد نبی کو چھوڑ دیا باہر کھلے میدان میں چلے گئے اٹھاؤ حدیث کی کتابیں سارے صحابہ ساتھ ہیں حضرت عمر ساتھ ہیں کھلے میدان میں جا کے کہتے ہیں اللہ اے اللہ انا کننا توسل بے نبی جب بارشیں بند ہو جایا کرتی تھیں جب قید پڑ جایا کرتا تھا تو ہم تیرے نبی کو اپنی دعاؤں میں بطور وسیلہ پیش کرتے تھے کیا مطلب ہم نبی پاک سے درخواست کرتے تھے کہ وہ بارش کے لیے کیا کریں بولو بولو ہم ان سے درخواست کرتے تھے کہ بارش کے لیے وہ دعا کریں وہ دعا کرتے تھے تو بارش برسا دیا کرتا تھا یا اللہ آج میں تیرے نبی کے چچا عباس کو لے کر کھلے میدان میں آ ہوں یا اللہ یہ نبی پاک کے چچا دعا کریں گے تو بارش عطا کر اور سمجھو کوئی کہ کوئی نہیں سمجھے یہ دعا کریں گے اور تو کیا عطا کر بارش عطا کر کہنے کا مقصد یہ ہے اگر اگر بعد از وفات اگر فوت ہونے کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا اگر میت کو کہنا اگر قبر والے بزرگ کو کہنا کہ تم ہمارے لیے دعا کر اگر یہ جائز ہوتا حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر کھلے میدان میں نہ جاتے حضرت عمر روزہ رسول پہ آتے قبر نبی پہ آتے حضرت آشا کے دروازے کا حجرا کھولتے قبر نبی کے اوپر آتے آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ جب تک ہمارے اندر موجود تھے بارشیں نہیں ہوتی تھی آپ دعا کرتے تھے رب بارش برسا دیا کرتا تھا یا رسول اللہ آج بارشیں بند ہو گئیں ہم آپ کی قبر پہ آئے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ بارش دے حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ نبی پاک کی قبر پہ آتے نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے نبی پاک کو دعا کی درخواست کرتے لیکن حضرت عمر نے قبر نبی کو چھوڑا حضرت عباس کو ساتھ لیا صحابہ کو ہمراہ لیا کھلے میدان میں چلے گئے وہاں عباس کو دعا کی درخواست کر کے حضرت عمر نے یہ ثابت کیا کہ بزرگ زندہ ہو اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے اور اگر بزرگ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس سے دعا کروائی نہیں جا سکتی اگر اس سے دعا کروائی جا سکتی ہوتی تو فاروق اعظم کہاں آتے بولو بولو قبر نبی پہ آتے اور پھر حضرت عمر نے دعا کروائی دعا کی درخواست کی حضرت عباس کو اور تمام صحابہ نے یہ ساتھ دیا حضرت عباس کا معلوم ہوتا ہے اس مسئلے پر سارے صحابہ کا کٹ ہے کسی صحابی نے نہیں کہا فاروق آزم کیا کرتے ہو قبر نبی کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو فاروق آزم کیا کرتے ہو نبی پاک سے کہو وہ ہمارے حق میں دعا کریں نبی پاک کے سامنے التجا کرو وہ ہمارے حق میں دعا کریں لیکن کسی صحابی نے حضرت عمر کے فیل پر اعتراض ہو نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا ڈر گئے ڈرے نہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا دن ہے اور پبلک ہے حضرت عمر کہتی ہوں لوگوں اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو تم نے اپنے نبی سے نہ سنی ہو تمہارے نبی کے خلاف کوئی بات کروں مانو گے سناٹا سن چھاؤ کیسلو کسرا جس کے روب سے کانپتے ہیں تمہارے نبی کے خلاف کوئی بات کروں مانو گے پچھلی صفوں سے ایک غریب صحابی اٹھا اس کی تلوار کھجور کے تنوں میں لپٹی ہوئی اس نے تلوار باہر نکالی اور کہنے لگا امیر المومنین سنو یہ تلوار بدر کے میدان میں کفار کے سروں پہ ٹوٹی تھی اوت کے میدان میں چلی خندق میں نبوت کا ساتھ دیا ہونین کے مارکے میں نبوت کا ساتھ دیا کئی کافروں کو اس تلوار نے قتل کیا اس کی دھار کی تیزی آج بھی موجود ہے سنا اگر آپ نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کی میں اس تلوار سے تیری گردن کلم کر دوں گا صحابہ ڈرے نہیں صحابہ نے حضرت عمر کی تائید کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ میرے نبی کے یاروں کا اس بات پر اکٹ ہے کہ زندہ سے دعا کروائی جا سکتی ہے وفات کے بعد کسی کو دعا کی درخواست کی بڑی عجیب بات ہے یار ایڈا سوکھا مسئلہ مولویوں اوکھا کیوں کر چھڑے چلو آپ سے ایک اکلی سی بات پوچھ لیتا ہوں بزرگ جب فوت ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کہ کو نہیں ہوتے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا ایک دفعہ تو ہوتے ہیں نا ایک دفعہ تو سب مانتے ہوتے اگر نہ مانے نہ مانے ذرا کہہ کے دیکھیں ہم نہیں مانتے پھر میں ان سے بات کرتا ہوں نہیں ہوتے تو نلاتے کیوں ہو فوت نہیں ہوتے تو کفناتے کیوں ہو فوت نہیں ہوتے تو دفناتے کیوں ہو زندے کو دفناتے ہو تم سے بڑا ظالم کون ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ موت کے تو سارے قائل ہیں شیخ ابد القادر جی رانی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے کہ نہیں حضرت علی حجویری سلطان باہو مئین الدین چشتی بہاولٹ ملتانی با یدید مستانی بختیار کاکی ہوئے حضرت امام ابو حنیفا امام شافی امام مالک امام احمد تابعین صحابہ حضرت عمر عثمان علی ابو بکر فوت ہوئے جنازہ پڑا گیا کیا خیال ہے نہیں پڑا گیا اور بزرگوں کا جنازہ نہیں ہوتا آج پیر فوت ہوتے ہیں ان کا جنازہ نہیں ہوتا جنازہ پڑا گیا حضرت شیخ عبد القادر جی کا حضرت علی حجویری کا حضرت معیم الدین چشتی کا یہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اللہ ان پہ رحمتوں کی برکھا برسائے انہوں نے لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھائے انہوں نے شرک نہیں سکھایا انہوں نے قبر پرستی نہیں خدا پرستی سکھائی خدا پرستی سکھاتے رہے ایک منٹ کے لیے تصور کرو تصوراتی دنیا میں چلے جاؤ شیخ عبد القادر جی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ چار پائی پر یہ پڑا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے پیر آنے پیر صفے درست ہو گئی ہیں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے امام مسلح پہ آیا امام نے کہا اور نیت سن لو لوگو لوگوں نیت سنو چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ کے درود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے من جاؤ تسی میرے کو زیادہ پڑھے ہو دعا اس میت سے اور یار من جاؤ شیخ ابدل کادر جی لانی جنازہ عام بندے کا جنازہ نہیں ہے عام مومن کا جنازہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفا کا جنازہ ہے من جاؤ ایدی گستاخی چنگی نہیں ہوتی دعا اس میت سے اور گل مان جاؤ یہ نہیں من دے دوسری مان جاؤ دعا واسطے حاضر اس جی دے مان جاؤ مانو مانو مانتے ہو نہیں مانتے کہو کیا کہو گے دعا واسطے حاضر اس معلوم ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد بزرگوں کے لیے کیا کرنی ہے تم بھی کرتے ہو خود کہتی دعا واسطے حاضر اس میت کے پھر جب پڑتی ہو دعا بزرگوں کا جنازہ ہو تو دعا پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہو اللہ ہمک پھر لے ہائیے نا واہ نہیں اللہ ہمک فر لے ہائیے نا واہ ہائیے نہ سڈے معاف کر جڑے پچھوں کھلوتے ہیں تے سڈے زندے معاف کر جڑا اگے پیا یہی دعا ہے یہی دعا ہے نہیں اللہ مغفر فر لے ہائی نہ میت تو تم بھی کہتے ہو پر سو بھاوے سڈے گاٹے لگ جاؤ بھائی بندیالوی صاحب بزرگوں میت کہ تو بھی تو میت کہہ رہا ہے نہیں تو تجھ میں ضرورت ہے تو کہہ کے دیکھنا دعا واسطے حاضر جیون ہوں دے, دے جب تک بزرگ زندہ ہے اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے جب اس کا انتقال ہو گیا اب اس سے نہیں اس کے لیے اس سے نہیں بلکہ اس کے لیے کیا کرنی ہے بولو بولو اب اس سے دعا نہیں کروانی بابا ہمارے حق میں دعا کر فوج شدہ بزرگ کو یہ نہیں کہنا بابا تو ہمارے لیے دعا کر نہیں کہنا بلکہ اس کے لیے کیا کرنی ہے دعا کرنی واہ میرے اللہ واہ میرے مولا تیرے سمجھانتے بھی قربان ہی جا بابا تُو ہمارے حق میں دعا کر یہ قبر کے اوپر کھڑا ہے قبر کے اوپر کھڑا ہے بزرگ تم ہمارے حق میں دعا کر بابا ہمارے لیے دعا کر ہماری رب تک پہنچا میں بڑا مصیبت میں پھنس گیا تُو میرے لیے دعا کر یا میری دعا کو رب تک پہنچا اللہ نے جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا میں کہا کرتا ہوں اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا اللہ نے فرمایا اے پاگل آدمی جس کو دعا کی درخواست کر رہا ہے جس کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کر اور پاگل آدمی وہ تیرے لیے دعا تو تب کرے جب تیری سنے وہ قبر والا تیری سنے تو تیری سن کے مجھ تک پہنچائے اللہ نے فرمایا ان کا لا تس میں الموتا میرے پیگمبر تھی مردوں کو سنا نہیں سکتا وہ ماں انتبے من فل کبور ماں انتا انتا انتا کا کیا میں ہے ماں میں نا نہیں انت میں تو وما انتا میرے پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا من ان لوگوں کو فل کبور جو کہاں پڑے ہوئے ہیں اس تو بڑی دلیل بھی دنیا کی کوئی ہوئے گی یہ قرآن کی جو ایتیں میں نے پیش کی ہیں اور اس سے بڑی دلیل بھی کوئی ہوگی کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ بھی اس دنیا والے کی کلام سن نہیں سکتا اللہ فرماتی ہیں جب تیری وہ سنتا نہیں مجھ تک کیسے پہنچائے آخر میں ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاؤں اگر آپ کے سامنے کوئی کسی بزرگ کا کال پیش کرے بزرگوں نے یوں لکھا ہے فلاں مسلک کے بزرگوں نے یوں لکھا ہے فلاں عالم نے یوں لکھا ہے تو سنیے کسی عالم کی بات دین میں حجت نہیں ہے نہیں حجت حجت ہے اللہ کا قرآن حجت ہے میرے نبی کا فرمان حجت ہے صحابہ کا اکشٹ حجت ہے امام ابو حنیفہ کا قول कول, ان چار چیزوں میں سے دلیل پیش کرو فلاں بزرگ نے لکھا یا فلاں بزرگ نے لکھا یہ دین میں نہیں چلے گا اگر بزرگوں کی ہی ماننی ہیں, ہے توجہ ہے توجہ اگر کہتے ہو یہ بندیالوی یہ اٹھارہ بلاک والے یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں فلاں بزرگ نے لکھا یہ نہیں مانتے فلاں مسلک والوں نے لکھا یہ نہیں مانتے میں اس کا جواب دے رہا ہوں آؤ, پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ بڑا بزرگ کون ہے بڑے بزرگ وہ ہیں جو تیرا عالم ہے یا بڑا بزرگ وہ ہے جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں چل بزرگوں کی مانتے ہیں میں مانتا ہوں فاروق اعظم کی بزرگوں کی ماننی ہے تو پھر تیڈی بزرگ نہ مانو بڑے بزرگ مانو بڑے حضرت عمر بزرگ ہیں کہ کوئی نہ میں حضرت عمر کی مانتا ہوں کون ہے حضرت عمر کے مقابلے میں جو اپنا نام پیش کرے اور سنو کسی عالم کی بات کو ماننا کسی عالم کی بات کو ماننا کوئی ضروری نہیں کوئی واجب نہیں اگر بندہ انکار کر دے بینا اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن ایک مقلد کے لیے اپنے امام کے قول کو ماننا ضروری ہے جس امام ابو حنیفہ کے مقلد کہلاتے ہو اور کہتے ہو ہم ہنفی ہیں ہم امام ابو حنیفہ کی مسلک اور فقہ پہ عمل کرتی ہیں اٹھاؤ ہدایات اٹھاؤ ہدایا اٹھاؤ بیر ال رائک اٹھاؤ فقہ حنفی کی کتابیں کیا لکھا ہوا ہے ان میں ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں بے حق نبی کا لفظ کہنا حرام ہے کون کہتا ہے بولو بولو یا اللہ ہماری دعا قبول کر بے حق نبی یا اللہ ہماری دعا قبول کر نبی پاک کے صدقے سے نبی پاک کے حق سے ہماری دعا قبول کر امام صاحب کہتی ہیں یہ مکرو تحریمی ہے یہ کہنا دلیل امام صاحب یہ دیتی ہیں امام صاحب کہتی ہیں اللہ پر کسی کا حق ہے ہی کوئی نہیں اللہ پر کسی کا حق ہے ہی کوئی نہیں باقی یہ کہنا مالا ایس بزرگ دا واسطہ ہی دے چھ اس بزرگ کا واسطہ ہے دے دے فلاں بزرگ کا وسیلہ ہے دے دے میری یہ بات گور سے سنیے گا یہ کہنا فلاں بزرگ کے واسطے سے دے فلاں بزرگ کے وسیلے سے دے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کنجوس آدمی ہو بخیل آدمی ہو پیسہ اس کے پاس بڑھاؤ سرمایہ اس کے پاس بڑھاؤ لیکن ہو بخیل مانگنے والا کہتا ہے اور اونچتے نہیں دیندا اے پتر دے واسطے ہی دے چھا اس بخیل کو بیٹے کا واسطہ دیتا ہے بیٹی کا واسطہ دیتا ہے کہ ویسے تو, تو نہیں دیتا چل اس بیٹے کے واسطے سے دے دے بیٹی کے واسطے سے دے دے اور رحمان ذات رحیم ذات کے سامنے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ ویسے تو, تو نہیں دیتا اینا پیاریاں واسطہ ہی دے چھ کیوں ان کے واسطے کے بغیر وہ نہیں دیتا کیا وہ رحمان نہیں ہے کیا وہ رحیم نہیں ہے جو بندہ آپ کے سامنے بزرگوں کا کوئی کال پیش کرے آپ نے اس کے مقابلے میں کال پیش کرنا ہے امام ابو حنیفہ کا اور اگر کوئی آدمی بزرگوں کا کال پیش کرے آپ نے اس کے مقابلے میں سب سے بڑے بزرگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کال پیش کرنا ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت اہل سنت والجماعت کی تفاثیر شریفہ میں سے کسی تفسیر سے یہ ثابت کیا جائے کہ بیا اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے سنتے نہیں ہے روح کا جسم سے بالکل تعلق نہیں ہے جناب اس کا دلیل دیں اور میرے بھائی دلیل نفی کی نہیں ہوتی جاؤ مولویوں سے پوچھو اپنے مولویوں سے نافی کے ذمے دلیل نہیں ہوتی دلیل ہوتی ہے مثبت کے ذمے دعوی کرنے والے کے ذمے دعوی زندگی دا تو عادہ ہے تو دلیل میرے کو پوچھ دیو دعوی تو ہے تمہارا دلیل مجھ سے پوچھتے ہو میں نے تو قرآن کی عائد پیش کر دی ہے مطلق ایت پیش کی ہے قبر والوں کو میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا ان تدو لاس مودوا کم اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے ہیں نہیں سکتے چند لوگ کہتے ہیں معاویہ اسلام کے دشمن تھے آپ اس پر ذرا بحث فرمائیں اور لوگ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق بھی دشمن تھا ہم کس کس سے لڑیں گے بکنے دو کیا بیا کرام کی نام میں فرق ہے یہ نہیں اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے ہاں امبیا کی جو نیند ہوتی ہے اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا جی نبی اور غیر نبی کی موت میں فرق ہے یا نہیں لگتا ہی نہیں ہے بھائی میرا تیر نشانے پہ بہ گیا تو تم تکلیف شروع ہو گئی تکلیف تمہیں شروع ہو گئی ہے تو من چھڑو نہیں میں تو گھر تک چک کے آؤں گا میں مجھے اپنی لائن پہ لگے رہنے دو موت نام ہے روح کا جسم سے الگ ہونا موت نام ہے روح کا جسم سے الگ اس کا نام موت ہے اور یہ ہر ایک پر آنی ہے اس سے مستثنا نہیں ہے کسی نے مجھے کہا کہ عید کی نماز مستیں پڑھائی جا سکتی یا نہیں اگر پڑھائی جا سکتی کہ واضح دلیل دیں عید کی نماز تو کھلے میدان میں ہونی چاہیے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی ملاقات ہو گئی تھی بالکل جی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی آخر میں ملاقات جو تھی وہ ہو گئی تھی